مولانا مولا محمد و علی علی و وبارک وسلم سید و مولانا محمد والا علی وبی وبارک وسلم اللہ مسل سید و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا یسر لنا حاضل کتاب کتاب ولا تو بل خیب و یا عالم ہو یسر لانا حادل کتابہ ولادر ہو و تم خیب و يا, يا یا فتح یسر ربنا ربنا لنا, يسر لنا ولا, ولا حادل بالخير بالخير کتابہ اللہ مسلّہ سیدینا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہ سیدینہ وبارک سینا محمد وبارک وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله واصحابه أجمعين أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات في النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لألا يشوش ذهن المفسد عن فهم المسائل وسميته بهداية النحر رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين ورتبته على مقدمة وسلاثة أقصام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام بسم اللہ سے متعلق نقطہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا بسم اللہ کے اندر ایک لفظ اللہ ذکر ہوا جو اللہ کی ذات کے لیے عالم ہے جس طرح انسان کسی کا نام زید رکھا جائے انسانوں میں کسی کا نام عمر رکھا جائے اسی طرح لفظ اللہ ذات باری تعلی کے لیے کیا ہے عالم ہے اور لفظ اللہ کے بعد الرحمن ایک صفت لائی گئی الرحیم ایک صفت لائی گئی لفظ اللہ کے اندر جس طرح کوئی نقطہ نہیں ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جس ذات سب سے کا نام ہے وہ ذات بھی اسی طرح تمام عیوب سے پاک ہے جس طرح کہ اس کا نام ہر نقطے سے پاک ہے نیز ارحمان لفظ یاد رکھو مولانا یہ لفظ صرف خالق پر بولا جاتا ہے الرحیم جو ہے تو الرحمن کے اندر ایک نقطہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ لفظ بھی صرف خالق کے ساتھ خاص ہے مخلوق کے پر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا الرحیم کے اندر دو نقطے آئے مولانا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ لفظ خالق پر بھی بولا جا سکتا ہے اور مخلوق پر بھی بولا جا سکتا ہے تو اسی لیے قرآن میں آپ نے پڑھا ہے رعف الرحیم تو رحیم کس کی صفت ذکر کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خالق کی صفت آ سکتی ہے اسی طرح یہ مخلوق کی بھی صفت آ سکتی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ پر پروردگار ہے تمام جہانوں کا ولاقبۃ للمتقین اور انجام ہے متقیوں کے لیے بھائی انجام تو ہر ایک کا ہونا ہے چاہے متقی ہو چاہے غیر متقی ہو مومن ہو یا کافر ہو پھر کیا معنی العاقبۃ للمتقین انجام ہے متقیوں کے لیے بھئی دراصل یہاں مذاق محزوق ہے کلام اصل میں یہ ہے خیر العقبۃ للمتقین اچھا انجام ہے کس کے لیے مطفیوں کے لیے اس فلاط والا رسول ہی اور رحمت نازل ہو اللہ کے رسول پر محمدین جن کا نام محمد ہے وہ آل ہی اور ان کی پیروی کرنے والوں پر آل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے یعنی ہر متقی مومن مراد ہے اس سے مولانا وہ افحابی اجمائین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر بھی حضور کے ساتھ ان پر بھی رحمت نازل ہو ان پر بھی تو دیکھیے مولانا افسابی اجمائین اجمعین کا لفظ کے تمام صحابہ پر اس کے ذریعے رد کر دیا گیا شیوں وغیرہ کا جن کے جو صرف ایک دو صحابہ چار کو مانتے ہیں باقی کسی کو مانتے ہی نہیں ہے حالانکہ صحابہ تو دین کا ستون ہے صحابہ کا واسطہ بیچ میں سے نکال دیا جائے تو ہم تک دین پہنچ ہی نہیں سکتا اور صحابہ پر اعتراض دراصل اعتراض براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے اس لیے کہ صحابہ شاگرد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ماہر ہوں اچھے ہوں نیک ہوں مطقی ہوں یہ استاد کے اچھے نیک اور ماہر اور متقی ہونے کی علامت ہوتی ہے اور اگر شاگرد بھی جو ہے وہ کیا ہو برے ہوں تو معلوم ہوا ان کا استاد بھی انہیں کی طرح ہے تو جب صحابہ پر الزام آ جائے گا تو پھر دراصل وہ گویا کس پر الزام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمد للہ تم الحمد اللہ نے ہمیں صحابہ سے محبت کرنے طریقہ, طریقہ ہے. سنت ہے مولانا کتابوں کے اندر خطوط وغیرہ کے اندر خطبات کے اندر اس لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے اس لفظ کو سب سے پہلے کہنے والے کون ہیں مختلف علماء کے اقوال ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ قول کس کا ہے یہ اماں بعد کا لطف یہ فرمانے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور لے جا کر کیا کیا بھائی کنویں کے اندر ڈال دیا بھائی وہاں کنویں سے کنویں اور پھر ایک قافلہ وہاں سے لے کر انہیں مصر پہنچا اور وہاں ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کیا بن گئے مصر کے حکمران بن گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر ان کی سال ہر سال گزر گئے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کی تو ان کی جدائی کے اندر روتے روتے ان کی وہ نابینا ہو گئے آنکھوں کی بینائی ہی جاتی رہی تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو انہوں نے لوگ آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے دور دراز سے ملک میں قحط ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور والدین تک یہ خبر پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اب بجان ہمیں اجازت دیں ہم جاتے ہیں اور جا کر کیا کریں گے غلہ لے آئیں گے حضی یوسف علیہ السلام کے ایک اور دوسرے انی... آ... یعنی حضر یعقوب علیہ السلام کی اور بھی بیویاں تھیں لیکن یہ انہی کے سگے بھائی تھے ایک بنیامین نام تھا بھائی وہ حضر عقب... اس کے بعد حضر عقب... یوسف علیہ السلام سے جیسے شدید محبت تھی اسی طرح اس کے بعد بنیامین کے ذریعے وہ کیا کرتے تھے اپنے دل کو تسلی اور قرار دیتے تھے مولانا تو بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بن یامین کو نہیں لے جانے دیا کہ ان کو نہ لے کر جاؤ تم چلے جاؤ اللہ لینے جب وہاں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا لیکن بتلایا نہیں کہ میں یوسف ہوں بھائی کیونکہ وہ تو چھوٹے سے تھے اس وقت جب ٹھینکا تھا تو اب تو پہچانتے ہی نہیں تھے بڑے ہو گئے داڑھی آ گئی لباس زبردست پہنا ہوا ہے اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا وہ بھائی زندہ بھی ہوگا اور پھر بادشاہ بن جائے بھائی تو چنانچہ وہ کیا کیا انہوں نے کہ غلہ دیا ان کے بڑا اکرام کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے اس کے حصے کا بھی دے دیں یوسف علیہ السلام نے غالباً اس مرتبہ دیا اور کہا کہ اگلی مرتبہ جب غلہ لینے آؤ تو بھائی کو ساتھ لے کر آؤ ورنہ اس کا غلہ نہیں ملے گا چنانچہ اگلی مرتبہ جب وہ آنے لگے تو پھر والد سے بڑی منت سماجت کر کے بالآخر اس بھائی کو بھی لے آئے جب اس بھائی کو بھی لے آئے ادھر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر اب اپنے بھائی کو روکنا چاہا کہ میں اس بھائی کو اپنے پاس روکتا ہوں چنانچہ اس کا طریقہ یہ کیا کہ اپنے ملا, ملا, غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے سامان کے سامان اندر جو ہے وہ شاہی ایک پیالہ سونے کا چھپا دو بھائی چنانچہ وہ بادشاہی پیالہ وہ اس کے انسان ان کے سامان میں چھپا دیا گیا شور برپا ہوا کہ ایک وہ پیالہ نہیں مل رہا سونے کا بھائی تلاش کر رہے ہیں تلاش دو تو چنانچے ان, ان کی بھی تلاشی لینے لگے انہوں نے کہا ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں ہمارا خاندان تو بڑا مبارک ہے تو کہا نہیں بھائی تلاشی تو دینا پڑے گی چنانچے اور اس زمانے میں ان کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ جو چوری کرتا دوسرے کی وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا اس کا غلام بن جاتا جو چوری کرتا تھا دوسرے کا تو چنانچہ ان سے کہا بھئی کیا سزا ہوگی اگر کسی کے سامان سے کہنے لگے کہ وہ اسی کے ہو جائے گا جس کے سامان سامان میں سے نکلا جب سامان کی تلاشی لی تو وہ بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا اب تو بڑے پریشان ہوئے یہ کیا ہو گیا ہمیں تو والد صاحب لانے ہی نہیں دے رہے تھے پہلے اسی وجہ سے اب یہ بھی یہی رہ جائے گا اب ہم خالی ہاتھ گئے ایک دفعہ پہلے یوسف کو ہم ہم نے کھو دیا تو اس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب کا کیا حال ہوا اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا تو خیر ایک دو ایک بھائی تو رک ہی گیا اس نے کہا میں تو واپس ہی نہیں جاؤں گا مجھے شرم آتی ہے میں جا ہی نہیں سکتا کس منہ سے سامنا کروں گا والد کا باقی بھائی کسی طرح پہنچے وہاں حضرت عقوب علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح مسئلہ ہوا تھا اور وہ اس میں سے نکل آیا تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام جلال میں آ مولانا اور ایک خط لکھا عزیز مصر کے نام بھائی بادشاہ کے نام یوسف علیہ السلام کے نام یہ تو پتہ نہیں تھا وہ میرا بیٹا ہی ہے اور خط کے اندر لکھا کہ اے باد نے میرے بیٹے کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا ہے یاد رکھ ہم انبیاء کا خاندان ہیں ہمارے خاندان میں پوش تھا ہاپوش سے نبوت سیلی آ رہی ہے اور اگر نے اب میرے بیٹے پر اور ہمارے خاندان میں نیک اور مستقل لوگ پیدا ہوتے ہیں ہم نے کبھی ہم میں چور نہیں پیدا ہوا بھائی اگر تون نے میرے بیٹے کو نہ چھوڑا تو ہاں اس خط کے اندر انہوں نے اما باج کا ذکر کیا ہے بعض اللہ نے اس کو نقل کیا اس خط میں چنا اگر تو نے میرے بیٹے کو نہ چھوڑا اے عزیز مصر تو یاد رکھ میں تیرے لیے ایسی بد دعا کروں گا کہ تیری ساتھ پشتیں بھی اس کے اثر کو محسوس کریں گی اور یاد رکھیں گی اسے تو چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت عقوب علیہ السلام کو وہیں بلوایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی اور جب وہ خط پہنچا کہتے ہیں تو پھر اس وقت حضر یوسف علیہ السلام ضبط نہ کر سکے اور فرمایا کہ میں یوسف ہوں تم نے مجھے پہچانا نہیں چنانچہ اپنے قمیض لے کر بھیجا حضرت عقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی گئی ان کی بینائی لوٹ آئی اور ان کو پھر لے کر پہنچے بھائی تو یہ بات چل رہی تھی اما بعد کا لفظ انہوں نے ذکر کیا اس خط کے اندر تو پہلے قائل وہ ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ صحبان جو ہے یہ خطیب عرب تھا بہت بڑا عرب کا خطیب اس سے یہ پہلے استعمال کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی زندہ تھا اور حض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک مرتبہ آیا حضم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ الحمد للہ معاویہ رضی اللہ تعالی نے ان سے بہت بڑے خطیب تھے پورے عرب میں ان کی فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یہاں تک اتنے مشہور تھے کہ عربی میں ضرب المسل بن گئے تھے کوئی بڑا فصیح ہوتا ہے تو آج بھی کہتے ہیں افسح من صحبان یہ صحبان سے بھی زیادہ فصیح ہے تو ضرب المسل بن گیا ہے ان کا نام تو چنانچہ حضماویہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے حض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اے صاحبان آج ہمارے سامنے بھی کچھ تقریر تم تو بڑے خطیب ہو ہم نے آپ کی تعریف بڑی سنی ہے کہتے ہیں جب حضرت صحبان آئے تو بڑے بڑے خطیب اور بھی جمع تھے خلیفہ کے پاس لیکن حضر صاحبان کو دیکھتے ہی سارے خاموشی سے نکل گئے وہاں سے چنانچہ خلیفہ کی خواہش پر حضرت صاحبان رحمہ اللہ نے لاٹھی منگوائی اور کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں تقریر کرنا شروع کر دی کہتے ہیں زہر کے بعد تقریر شروع کی کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں مسلسل تقریر جاری ہے یہاں تک کہ قریب تھا اثر کی نماز بھی پوت ہو جاتی تو اس وقت حضرت رضی اللہ تعالیٰ پکارے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت صحبان نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو وعض و نصیحت نے نماز سے غافل ہی کر دیا تھا میں تو وعض و نصیحت میں مشغول تھا اسے نماز کا مجھے خیال نہیں رہا اور کہتے ہیں اتنے گھنٹے وہ مسلسل بولتے رہے اس دوران ایک مرتبہ بھی وہ درمیان میں نہیں رکے مولانا اور درختیب حضرات کیا کرتے ہیں جہاں ذرا رکنے لگتے ہیں اٹکنے لگتے ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا گلا صاف کرتے ہیں دو چار لمحات مل جاتے ہیں تو پھر بات آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں ساری تقریر کے دوران نہ وہ کہیں رکے نہ کہیں کھانتے نہ کہیں کھنکارے جو بات ایک دفعہ شروع کرتے تھے آخر تک پہنچاتے تھے جب تک اسے چھوڑتے نہیں تھے اور جو نئی بات شروع کرتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے اور کوئی بات وہ رہنے نہیں دیتے تھے تب تک اسے چھوڑتے بھی نہیں تھے مولانا تو عجیب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اماباد کا لفظ کہنے والے ہیں مگر کہتے ہیں یہ فوج صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو حضو کے زمانے اور اس کے بعد کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خطبات اور خلفۂ راشدین جو دیگر حضرت حضرت بکر عمر ان کے خطوط کے اندر بھی ہمیں کیا ملتا ہے ام آباد کا لفظ ملتا ہے تو یہ کہنا سنت ہے مولانا خطبوں کے اندر اسی لیے علماء لے کر آتے ہیں فہاد مختصر مضبوط ان فنوی یہ مختصر ایک مختصر کتاب ہے مضبوط مرتب کی گئی ہے علم نحو کے اندر, اندر جمع مہمات میں نے اس کے اندر جمع کیے مصنف فرمارے میں نے اس کے اندر جمع کیے ہیں مہمات مہمات مہمت ان کی جمع ہے مہم مہم کی جمع ہے مہم کہتے ہیں مولانا اہم اور ضروری بات کو اہم اور ضروری چیز کو میں نے اس میں اہن نحو کی اہم اور ضروری چیزیں جمع کی ہیں اللہ ترتیبی کس ترتیب پر کافی کی ترتیب پر مولانا کافی دنیا کی دنیا نحو کی عظیم الشان کتاب ہے بڑی بڑی علم نحو کے اندر کتابیں لکھی گئی یہاں تک کہ علامہ ابن حاجب کا زمانہ آیا چھٹی ساتویں صدی ہجری کے اندر بئی اور علامہ حاجب نے زلزلہ برپا کر دیا اتنی عظیم الشان کتاب لکھی کہ چھ سات سو آٹھ سو سال گزر چکے ہیں آج بھی وہی کتاب علماء اس کے محتاج ہیں اور اس کو درسوں میں پڑھا رہے ہیں تو چھوٹا سا رسالہ ہے مولانا چھوٹا سا باری تو موٹے موٹا لکھتے ہیں تو پھر جا کر سوا سو, سو سفید بنتے ہیں اگر اس کو باریک لکھا جائے تو شاید سات آٹھ صفحے بھی نہ بنیں دس صفحے اور اس آٹھ دس صفحے کے اندر انہوں نے پورے عزم نہ کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے تو لیکن وہ کتاب ہے بڑی مشکل بڑی پیچیدہ صاحب کافیہ کے پاس لفظ فالتو نہیں ہوتے وہ لفظ ایک بھی ضائع نہیں جانے دیتے کوئی ضرورت کے لیے تو لے کر آئیں گے مولانا زیادہ تفسیم نہیں کریں گے اشارات سے بھی کام چلائیں گے بس اشارہ جہاں ہو رہا ہے کافی ہے باقی مسئلہ خود استاد سے سمجھو میں نے اشارہ کر دیا یہ بھی مسئلہ ہے یوں بھی مسئلہ ہے تو کوئی لفظ وہ زائد اور فالتو نہیں لے کر آتے مولانا تو بڑی مختصر اور بڑی جامع کتاب لکھی ہے انہوں نے ایک ایک لفظ بڑا ہی سوچ سمجھ کر انسان ہوتا ہے کہ اتنے لمبے مسئلے دیکھیے ہدایت و اب اس کے طریقے پر لکھی گئی ہے لیکن ہدایت انہ میں جو مسئلہ ہم تین چار سا خاتنے پڑھیں گے صاحب اس کو تین چار میں بیان کر دیتے ہیں تو انہوں نے عذاب لکھی یہ لیکن اس کے اندر وہ مثالیں نہیں ذکر کرتے بھائی میں نے بتایا نا عام بالکل بات وہ کریں گے نہیں لفظ انہوں نے کم سے کم استعمال کرنے اور بات لمبی سے لمبی کرنی ہے تو مثالیں وغیرہ نہیں ذکر کرتے بس مسائل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں تو صاحب ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے کہ اس جیسی ایک اور کتاب لکھی جائے جو طلبا کافیہ سے پہلے پڑھیں اور اس کے اندر کچھ کچھ مثالیں بھی ذکر ہوں تاکہ کچھ مسائل سے واقفیت ہو جائے پھر اس کے بعد کافیہ کو پڑھنے میں سہولت رہے گی چنانچہ مصنف نے اس وجہ سے کتاب لکھی تاکہ اس کو کافیہ سے پہلے پڑھایا جائے تو اس کو سمجھیں اور ان کے اندر کافیا کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں نے اناہوں کی اہم باتیں لکھی اعلیٰ ترتیب کافی کس طریقے ترتیب پر کافیہ کی ترتیب پر لکھیں بالکل کافیہ کی ترتیب نہیں ہے بعض جگہ آگے پیچھے ہیں مسائل لیکن اکثر ترتیب کیا ہے کافیہ جیسی ہے مولانا مبم و مفت اس کو مبن بھی پڑھ سکتے ہیں پھر کون سا سیکھا بنے گا مب اس میں فائل اور مفصل اس میں مبن و مفت تو مب کا معنی باپ باپ بنانے والا مفصل کا معنی فصل فصل بنانے والا اس یہ حال واقع ہو رہا ہے اور حال منسوب ہوتا ہے میں نے اس میں جمع کیے اس حال میں کہ میں اس کے اندر باپ باپ بنانے والا تھا اور فصل فصل بنانے والا تھا مولانا اور مبا... اگر اچھا ہے تو اس صورت میں یہ فائل سے حال ہے کس سے ہال ہے کیونکہ اس میں فائل کی سیکھیں تو حال بھی کس سے بنے گا فائل سے بنے گا کہ میں جمع میں بنانے والا تھا اس حال میں کہ فصل فصل اس میں اور باپ باپ اور اگر چاہیں تو اس کو فی کی زمین سے ہال بنائیں اس میں نے جمع کیے اس مختصر میں اس حال میں کہ مبہ و بم و مفت یہ باپ باپ بنائی گئی تھی اور یہ فصل فصل بنائی گئی تھی سمجھ میں آیا تو فائل سے بھی ہال بنا سکتے ہیں مفول سے بھی فائل سے بنائیں گے تو مب باپ بنانے والا وہ فائل ہے اور اس میں وہ مفول سے بنائیں گے تو مبہ بائل یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے علماء کا طریقہ ہے مولانا وہ کیا کرتے ہیں کتابوں کے اندر ابواب اور فصلیں ذکر کرتے ہیں ایک نو کے مسائل کو کیا کرتے ہیں اکٹھا کر دیتے ہیں اس کی فصل بناتے ہیں سب سے فصل ابواب کتاب تین طرح کے عنوانات دیتے ہیں مولانا سب سے بڑا عنوان ہوتا ہے کتاب کا اس کتاب کے تحت ایک قسم کے سارے مسائل آئیں گے پھر اس کے جنس ہے مولانا جیسے حیوان بھائی کیا ہے حیوان, حیوان. اب حیوان کا لفظ بولا تو دیکھو اس کے اندر کیا آ انسان بھی آ گیا گدا بھی آ گھوڑا بھی آ گیا, گائے بھی آ گئی. تو یہ بھی کتاب ہوتا ہے اس کے اندر مختلف ایک ہی جنس کے مسائل ہوتے ہیں اور لیکن دیکھو حیوان میں انسان گدھا وغیرہ سب آئے لیکن یہ سب ایک ہی قسم ایک ہی جنس ہے ان کی الگ الگ ہے بھائی ایک ہی جینس ہے سارے کیا ہیں مولانا حیوان ہے یا نہیں ہے تو سارے حیوان یہ ایک جنس کے مسائل تو یہاں کتابوں میں کتاب کا عنوان دیا جاتا ہے اس کے تحت ایک قسم کے مسائل ہوتے ہیں پھر اس کے تحت جیسے ماننا حیوان کے تحت کیا ہوتا ہے انسان گدا گھوڑا وغیرہ ہر ایک کا الگ تو یہاں پر بھی اسی طرح پھر ہوتا ہے کتاب کے تحت پھر عنوان ہوتا ہے باپ پلان باپ فلاں باپ فلام پھر اس میں جو اور قریب مسائل ہوتے ہیں دوسرے کے ان سب کو کیا کر دیا جاتا ہے ہر ایک ہی کتاب کے اندر کئی افواب آتے ہیں مولانا اور پھر ہر بات کے اندر کیا کیا جاتا ہے کئی فصلیں ذکر کی جاتی ہیں تو اس طرح مسائل تقسیم ہو جاتے ہیں مولانا اور اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہر فصل فصل پڑھنے کے بعد یاد کرنے کے بعد ہر باب یاد کرنے کے بعد طالب علم خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اتنا حصہ پڑھ لیا اگر ایسا نہ ہوتا مسلسل روانی ہوتی تو پھر تو بڑا مشکل تھا پہ آپ اس طرح حصے بن جاتے ہیں اور چیز کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں جمع کیے ہیں نحو کی ضروری باتیں کافی کی ترتیب پر اس حال میں کہ میں باپاپ بنانے والا ہوں اور فصل فصل اس میں بنانے والا ہوں تو اس میں مختلف ابواب آئیں گے اور فصلیں آئیں گی بےحبارتین واضح خاتین مولانا واضح عبارت کے ساتھ واضح عبارت کافی کی عبارت بڑی پیچیدہ ہے مولانا تو یہ وہاں نہ پڑے آپ کو کہ میں کافی کی ترتیب پر لایا ہوں تو کافیہ کی طرح پیچیدہ عبارت لاؤں گا نہیں کہتے میں واضح عبارت لاؤں گا ما ایراد, فی ای ایراد کا معنی ہوتا ہے لانا ذکر کرنا ساتھ ذکر کرنے مثالوں کے تمام مسائل کے اندر میں ان تمام مسائل کے اندر کیا کروں گا جی مثالیں صاحب کافیاں نے تو مثالیں چند ایک جگہ ذکر کی ہیں میں تمام مسائل کے اندر مثالیں ذکر کروں گا جس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی من غیر تعرض اور بغیر درپے ہوئے تعرض کا معنی پیچھے پڑھنا یعنی میں دلیلوں کے پیچھے نہیں پڑھوں گا دلیلیں ذکر نہیں کروں گا علتیں ذکر نہیں کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس مسئلے کی یہاں نصب کیوں آیا یہاں پر یہ کیوں آیا یہاں پر یہ, کیوں یہاں پر یہ جر کیوں آیا اور یہ مبنی کیوں ہے یہ محرب کیوں ہے زیادہ گہرائی کے اندر کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا زیادہ دلیلیں اور ہر ہر چیز کی دلیلیں اور علتیں میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ آپ مبتدی طالب علم ہیں اگر میں یہ چیزیں ذکر کرنا شروع کر دوں تو پہلے تو طریقہ یہی ہے کہ نح کے موٹے مسائل یاد کیے جائیں اس کے بعد دلیلوں کے بیچ دلیلیں یاد کی جائیں مولانا سمجھ میں آیا تو پہلے نفسے مسائل یاد کرو اس کے بعد دلیلیں یاد کرو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی حالانکہ آج کل ہدایت و نہ ہونا دیا گیا کافیا کا طرز یہ بنا دیا گیا مارانا کا آپ کو جو کافیا پڑھائے گا آپ دیکھیں گے ساری شرح کا دیکھو سب سے پہلے ہدایت و نہ ہو آتی ہے اس کے بعد کافیا ہے کافیا کے بعد شرح جامی پڑھائی جاتی ہے اور شر جامی کی شرح رست وہ کیا ہے کافیہ کی اشارہ ہے تو کافیا تو چھوٹا سا رسالہ ہے سوا سو سفوں کا اور شرع جامی کو چھ سات سو سفوں کی کتاب ہے وہاں سمجھ میں آیا بھائی تو آپ بھائی جو چیز ہم نے شرح جامی میں پڑھنی ہے ضرورت یہ ہے کہ وہ کافیہ میں نہ پڑھائی جائے کافیہ میں موٹے مسائل اچھی طرح یاد کروا دو رٹوا دو اس کے بعد شرح جامی کے اندر شرح جامی والا خود ذکر کرے گا اس کی یہ وجہ اس کی یہ وجہ اس کی یہ وجہ تو جو چیز اگلے سال پڑھنی ہے اس کو اس کا ذکر نہ کیا جائے لیکن کافیہ میں طریقہ یہ بن گیا علماء کا پاکستان بھر میں آپ جہاں بھی پڑھنے چلے جائیں اکثر جگہ کل تو نہیں لیکن اکثر جگہ یہی ہوتا ہے کہ کافیہ نہیں پڑھائی جاتی بلکہ جامی سے بھی زیادہ گہری باتیں کی جاتی ہیں جو باتیں جامی والا بھی نہیں ذکر کرتا ان کو بھی کیا کرتے ہیں تو چنانچہ کافیہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی اور پوری بھی نہیں ہوتی کبھی جب اس طرح پڑھائیں گے تو سال تو چھوٹا سا ہے مختصر سا ہے وہ پوری بھی نہیں ہوتی اور طالب علم کو مسئلے مسائل کا کچھ پتہ نہیں چلتا یہ جو ہم ہدایت و نہ پڑھیں گے اس کے اندر صرف نفس مسائل پڑھیں گے جہاں کوئی موٹی آسان وجائی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا کام ہے نفس مسائل کو یاد کرنا آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کی علت کیا ہے اس کی علت کیا ہے جہاں آپ پوچھ سکتے ہیں ہاں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کے لیے پوچھنا مناسب ہے آپ کے لیے پوچھنا مناسب نہیں ہے سمجھ میں آیا لیکن اس کے جو متن کے اندر مسائل ہیں وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے ایک ایک مسئلہ نہایت قیمتی ہے انہوں نے ساری ناؤ نچوڑ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو کہتے ہیں اسی لیے کہا کہ میں دلیلوں اور علتوں کے پیچھے نہیں پڑوں گا یعنی ان کو ذکر نہیں کروں گا سمجھ میں آیا بھائی تو دیکھو یہ ہماری تائید ہو گئی معلوم ہوا دلیلوں اور علتوں کو اس کتاب میں ذکر نہیں کرنا چاہیے اور کافیہ کے اندر تھوڑی تھوڑی ذکر کرنی چاہیے تھوڑی تھوڑی مناسب جو اس کے مناسب ہو مولانا اچھا کہتے ہیں من غیر رزن بغیر درپے ہوئے بغیر پیچھے پڑے دلیلوں عورتوں کے غلط کہتے ہیں وجہ کو سبب کو مولانا دلیلوں اور سبوں کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا اللہ شا شا تاکہ یہ پیچھے کے پیچھے پڑھنا پڑھنا کے تشویش میں نہ ڈال دے ذہن المبتدی مبتدی طالب علم کے ذہن کو بھئی اس بیچارے کو تو ابھی مسائل کا ہی نہیں پتا آپ اس کو دلیلیں پڑھا رہے ہیں بھئی دلیل تو اس کو پڑھائی جاتی ہے جس کو پہلے مسئلے کا پتا ہو تو تاکہ کہیں مبتدی طالب علم کے ذہن میں کو تشویش میں واقع نہ کر دے یہ چیز تاکہ تشویش میں واقع نہ کر دے مبتدی طالب علم کے ذہن کو سے مسائل کے سمجھ تو مسائل کے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی وہ تشویش میں پڑ جائے گا تو ہو بھی ہدایت نہ اس کا نام میں نے کیا رکھا بھائی ہدایت النح رکھا کیوں نام رکھا میں نے ہدایت النا کہتے ہیں رجا اللہ تعالیٰ بے طالبین یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہدایت دے دیں گے اس کے ذریعے طالب, طالب طلبا کو سمجھ میں آیا بھائی تو نہ ہدایت نہ ہدایت کلف نام میں کیوں ذکر کیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کیا کرے طالب علموں کو हدایت. ہدایت اور رہنمائی دیں علم نہ کو علم نح کے اندر مارانہ معلوم ہوا بھائی کہ نام اچھا رکھنا چاہیے کسی بھی چیز کا نام اچھا رکھنا چاہیے سمجھ میں آیا بھائی اچھے نام کا اثر پڑتا ہے اچھے نام کا باقاعدہ انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے بھائی اثر کرنے والے تو اللہ تعالیٰ لیکن نام کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے چنانچہ علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتہ وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ان آپ کے چاچ چچا زندہ تھے نبوت کے بعد آپ نے چار چچا پائے ان چار میں سے دو چچا اسلام لے آئے ان کے نام بھی اسلامی تھے حمزہ عباس بھائی حمزہ بھی اسلامی نام ہے اور عباس بھی کیا ہے تو ان کے نام پہلے سے اسلامی تھے وہ اسلام لے آئے اور دو چچا اسلام نہیں لے کر آئے ہمارا ابو طالب اور ابو لہب سمجھ میں ہے ابو طالب کا نام آب نے تھا بھائی اور مناف بدھ کا نام ہے بدھ کا بندہ تو دیکھو نام اور اب دوسرے چرچا ابوالحب بھائی ابوالحب کا کیا نام تھا عبدالعضا علضہ بھی کس کا نام تھا بدھ تو بدھ کا بندہ تو دونوں کے نام غیر اسلامی تھے مولانا وہ اسلام نہیں لائے دو کے نام اسلامی تھے وہ کیا ہیں اسلام لے کر آئے بھائی تو دیکھو کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے لیکن نام کا بہر اثر ضرور پڑتا ہے اچھا نام رکھنا چاہیے ور علام مخدمت ان اقسام ان اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر ایک مقدمہ ذکر کریں گے وہ سلاستی مقاصد صلاحتی اقسام اور تین اقسام ذکر کریں گے قسم اول قسم ثانی قسم ثالث قسم اول میں اسم کو ذکر کریں گے قسم ثانی کے اندر شعر کو اور قسم ثالث کے اندر حروف کو ذکر کریں گے وہ اور ایک خاتمہ ایک مقدمہ ہے تین اقسام ہیں اور ایک خاتمہ ہے بھائی بھائی یہ جو خاتمہ کا لفظ آیا کتاب میں خاتمہ کوئی نہیں ہم نے تلاش کیا کتاب میں خاتمہ کا عنوان نہیں لکھا ہمارا نہ سمجھ میں آیا بھائی معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے بھائی کسی پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھا جا, لکھی جاتی تھیں تو کسی لکھنے والے نے نقل کرتے کرتے کہیں خاتمہ کا لفظ بڑھا دیا یا غلطی سے لکھا گیا اور وہی وہ نسخہ ہم تک پہنچا اور وہی وہ کیا ہوا پھیل گیا تو یہ خاتمہ کتاب میں نہیں ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ اس کو نکالتے کیوں نہیں اگر خاتمہ نہیں ہے بھئی نکالتے نہیں ہیں یہ ہمیں امانت کتاب ملی ہے پچھلی نسل سے اور ہم نے اگلی نسل تک اس کو اسی طرح پہنچانا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نکال دیں کل کوئی اور آئے گا وہ کہے گا فلاں لفظ زائد ہے اس کو بھی نکالو برسوں کوئی اور آئے گا وہ کہے گا یہ لفظ ظاہر ہے اس کو بھی کیا کرو نکالو اس کے بغیر بات اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی اس کو بھی نکالو تو مولانا چاند کچھ ہی عرصے کے اندر پوری کتاب کا ہولیا بگڑ جائے گا تو کتاب جیسی پہنچی ہے اسی طرح ہم نے آج جان ہے اسی لیے آپ مشکات پڑھیں گے مولانا مشکات کے اندر جگہ جگہ خالی جگہ آتی ہیں خالی جگہ آتی ہے سمجھ میں آیا بھائی دراصل وہ کتاب والے نے حدیثیں جمع کی ان کے آخر میں حدیث کے آخر میں وہ حوالہ دیتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ فرمزی شریف کی ہے یہ ابو ابوداود شریف کی ہے حوالہ دیتے ہیں تو کچھ وہ حدیث نہیں, مل نہیں ملے وہ خالی جگہ چھوڑ ارادہ تھا کہ میں کیا کروں گا تلاش کر کر کے لکھتا جاؤں گا لیکن مہلت نہ مل سکی مارانہ موت اس سے پہلے ہی آ تو وہ کچھ جگہ خالی رہ گئی بعد میں آنے والے علماء نے ساری حدیثیں نکال لیں یہ اس میں یہ اس میں یہ اس میں سب لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں اس خالی جگہ کو نہیں چھیڑتے والا نا بلکہ وہاں لکھ دیتے ہیں حاشیہ نمبر ایک پڑھیں ادھر حاشیہ نمبر ایک میں لکھا ہوتا ہے فلاں جگہ ہے حدیث کتاب کو نہیں چھیڑتے کتاب کو اسی طرح رکھنا ہے جیسے لکھی تھی جیسے مصنف نے ہمیں دی ہے تاکہ کیونکہ امانت ہے امانت میں خیانت نہیں کی جاتی اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی تو توفیقیز تو کس کی توفیق سے میں نے ایسا کیا مولانا الملک جو بادشاہ ہے اللہ کی ذات مراد ہے العزیز جو غالب ہے العلام جو خوب جاننے والا ہے اللہ کی یعنی اللہ کی توفیق سے میں نے ایسا کیا ام المقدمہ تو مقدمہ مولانا مقدمہ شروع ہوا تقدیم باقی مقدمہ جو ہے مولانا پس وہ ان مبادی, مبادی کہتے ہیں ابتدائی باتیں بنیادی باتیں ان ابتدائی باتوں کے اندر ہوگا اللہ یہ جب کہ جن کا واجب جن کا مقدم کرنا واجب ہے جن کا مقدم کرنا واجب ہے فل مسائل علیہ اس لیے کہ مسائل کا مسائل ان پر موقف ہیں آگے جو مسائل آئیں وہ کس خوف ہیں بھائی دیکھو مقدمے کے اندر کچھ ایسی باتیں ذکر کریں گے کہتے ہیں وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو آگے آنے والے مسائل سمجھ میں آئیں گے اگر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں تو وہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو چونکہ یہ ہے موقوف علیہ اور وہ آگے آنے والے مسائل ہیں موقوف تو موقوف علیہ کو ہمیشہ پہلے لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں اس لیے میں بھی ان کو پہلے لے کر آیا ہوں تو تو کہتے ہیں اس میں تو پس مقدمہ ان مبادی کے اندر ہے کہ واجب ہے ان کو مقدم کرنا کہ ان کے مسائل موقوف ہیں مسائل کے موقوف ہونے ان پر وفیحا فضول ان سلا تھا اور اس مقدمے کے اندر مانا تین فصلیں ہیں فصل پہلی فصل بھائی اس فصل کے اندر علم نحو کی تعریف موضوع اور غرض و غایت ذکر کریں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی کہتے ہیں تعریف ہوئی کہتے ہیں علم وہ جاننا ہے ان قوانین کا اصول کس کو کہتے ہیں قوانین علم علم کا کیا معنی ہے جاننا علم ان قوانین کو جاننے کا نام ہے یو عرق و جن کے ذریعے جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے کس چیز کو پہچانا جاتا ہے احوال سلاسی تین کلیموں کے اواخر کو جانا جاتا ہے مین حیثل بنا مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کہ مورب ہے یا مبنی ہے سمجھ میں آیا بھائی وہ و ترکیب بازی ہاں مہاباز اور بعض کو بعض کے ساتھ یا یوں کہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے ترکیب کا کیا معنی جوڑنا کیفیت تو کیفیت اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے تو بھائی اس کے ذریعے وہ اس میں قوانین ذکر ہوں گے ان قوانین کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا اسم فیل حرف کے کیا آخر آخر گلے میں پر کیا پڑھنا ہے مورب ہے یا مبنی ہے اور مورب ہے تو پھر کون سی حرکت پڑھنی ہے یہ کس سے پتہ چلے گا ہمیں علم نح سے پتہ چلے گا کس حیثیت سے والبناء مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے اور نیس اسم تیل حرف ان میں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جوڑیں گے مبتدا کے بعد کیا آئے گی خبر آئے گی مبتدا مرفو ہے تو خبر بھی کیا ہوگی مرفو ہوگی اور اسی طرح مولانا مختلف جج جوڑنے کے طریقے کے ان کس پہ داخل ہوگا اس کے ساتھ کس کو لے کر آئیں گے انا کس پہ داخل ہوگا فی کس پہ داخل ہوگا وغیرہ فیل ہے تو اس کے سب اس کے بعد فائل کبھی ضمیر آئے گا کبھی اس میں ظاہر آئے گا وغیرہ اس قسم کی ساری چیزیں ذکر کریں گے وہ کیفیت و ترکیبی بازن ہاں اور بعض با باز کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے یو ارف بہا احوال و یو ارف بہا کیفیت کیفیت کو بھی جانا جاتا ہے اور احوال کو بھی جانا جاتا ہے بازا مہاب ان میں سے بعد کو بعض کے ساتھ اور آسان ترجمہ میں نے کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ غرض امین سیانت ال ذہنی انل خطا الفظ الحر ابھی اور غرض کیا ہے اس علم ناؤ کی کہتے ہیں غرض اس علم سے سیانت الہنی ذہن کو بچانا ہے عنل خطا الفظیے کس سے خطائے ہے لفظی غلطی سے بچانا ہے في کلام الحار کس کے اندر کلام عرب کے اندر مبتدا لائے ہیں تو, مرفو تو وہ مرکو ہے تو خبر بھی کیا ہوگی مرقو اس پر آپ نے نصب نہیں پڑھنا کھیلے مظاہرے پر ان داخل ہو رہا ہے تو اس پر آپ نے نصب پڑھنا ہے اس کو مرخو یہ غلطیوں سے یہ جو لفظی غلطیوں سے بچاؤ ہوگا یہ کس کے ذریعے ہوگا علم نحو کے ذریعے ہوگا سمجھ میں آیا بھائی سوال پیدا ہوتا ہے مولانا بھائی کہ علم نح پڑھنے والے تو بڑے سارے طلبہ علم نح پڑھ کر آتے ہیں لکھی پھر کرتے ہیں کیا وجہ ہے آپ نے تو کہا یہ ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جن کو پڑھا جائے تو غلطی سے یہ بچا لیں گے ہم نے تو جس کو بھی دیکھا وہ کیا کرتا ہے وہ تو غلطی کرتا ہے بھائی تو جواب یہ والا نا کہ وہ قوانین ذہن میں حاضر بھی ہوں پھر کیا کریں گے یہ آپ کو غلطی سے بچائیں گے اگر حاضر ہی نہیں ایک دفعہ پڑھ کر آپ گزر گئے بھول گئے پھر تو یہ آپ کو بچائیں گے نہیں وہ موضوع الکلیمت الکلام اور اس کا موضوع کیا ہے مولانا کلمہ اور کلام ہے بھائی اس پر عشکال ہوتا ہے کسی ایک چیز کا علم کا موضوع ایک چیز ہوا کرتی ہے یہاں تو دو موضوع آپ نے بتا دیے کہ کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے اور جتنے موضوع بڑھتے جائیں گے علموں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی تو آپ نے دو موضوع ذکر کیا معلوم ہوا یہ دو علوم ہیں ایک علم نہیں ہے سمجھ میں آیا کسی ایک علم کا موضوع ایک چیز ہوتی ہے دو چیزیں ہیں, نہیں ہوتی تو جواب یہ مارانا کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز ہیں کلمہ اکیلا ہو کلمہ ہے اور کیا ہو اگر دوسرے کلیموں کے ساتھ مل کر ایک کیا بن جائے ایک کلام مفید فائدہ دینے والے مرکب بن جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے کلام کہلاتا ہے تو کلام بھی دراصل کس سے بنتا ہے گلیمے <سؤال> ہی سے بنتا ہے تو یہ بظاہر ہو نظر آ رہے ہیں لیکن در حقیقت کیا ہے ایک ہے ایک. تو یہ فصل ختم ہوئی بھائی تاریخ نہ موضوع وغیرہ کا پتہ چل گیا بھائی مولانا القلیمت <سؤال> الفسون کلیما ایسا لفظ ہے دیکھو مولانا آپ ضابطہ یاد رکھیں نکیرا کے بعد فیل آ جائے تو کیا بنتے ہیں موصوف صفت کی ترکیب کریں گے نکیرا کے بعد کیا آ جائے نرا کے بعد فیل آ جائے تو موسو صفت بنیں گے سمجھ میں آیا تو موصوف صفت کا ترجمہ ایسا کے ساتھ کرتے ہیں ایسا موسو سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا کا لفظ ایسا ہلکا لیما تو تو دیکھو لفظ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد کیا آیا وہ زیادہ فیل آیا اور ابھی میں نے ضابطہ بتلایا کہ نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو یہ کیا بنیں گے موسو صف اور موسو صف کا ترجمہ کیسے کریں گے موسو سے پہلے کیا لے آئیں گے ایسا تو یوں کریں گے کلیما ایسا لفظ ہے جس کو وضا کیا گیا ہو لیمان مفردن کس کے لیے مفرد معنی کے لیے یا لفظ علیماندن ایسا لفظ مفردن اس کو صفت بنا لیں لفظ کی اور لفظ مرکو ہے تو مفردن بھی کیا ہوگا مرپو ہوگا تو لفظ ان کے بعد عالمان صفت اول اور مفردن صفت ثانی ہے تو کلیمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے اور ایسا لفظ ہے مفردن جو کیا ہو مفرد ہو سمجھ میں آیا یعنی مرکب نہ ہو وہی امن حسرت ان کی سلاثتی اور یہ بند ہے کتنی قسموں میں تین قسموں تین قسموں کے اندر وہی تین قسمیں ہیں بھائی کلیمے کی سمجھ میں آیا ہم نے تلاش کی مولانا تھی. ملی نہیں کوئی چوتھی قسم ورنہ ہم چار بنا دیتے پانچ بنا دیتے تو ہم نے استقرا استقرا کہتے ہیں تلاش اور جستجو کرنا استقرا کے بعد ہمیں ملی ہی تین قسمیں تو اسی لیے بند بھی یہ کتنی قسموں میں ہے ملی تین ہیں. یہ بند ہے تین قسموں میں اسم اور فیل اور حرف اللہ تد اللہ دیکھیے مولانا کہتے آپ نے اسم فی الحر اس کی, اس کی تعریفات پہلے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے غیر کا محتاج دی دی دی نہیں دی ہوتا, دی ہوتا اور فیل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی ذات میں موجود معنی پر خود بخود خود دلالت کرتا ہے غیر کا محتاج لیکن اس کے اندر ایک بات ظاہر ہے کہ اس کے فیل کے معنی کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوگا یا مستقبل یا حال یا ماضی تین زمانوں میں سے کسی ایک ماں کو ایک معنی بھی ملا ہوگا جیسے دیکھو مولانا زارابا زارابا کا معنی ہے پٹائی کرنا لیکن ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہے یہ پٹائی کس زمانے میں ہوئی ہے ماضی میں تو دیکھا اپنا مانا بھی ہوگا اور مانا کے ساتھ زمانہ بھی لگا ہوگا سمجھ میں آیا جیسے میں کہتا ہوں یسری بور پٹائی کرے گا تو دیکھو پٹائی کرنا بھی آ یہ اس کا مانا ہے اور ساتھ کیا آ کون سا زمانہ ہے حال اور استقبال دونوں آ گئے تو کہتے ہیں اور ہر کو ہوتا ہے وہ مرانا اپنی ذات میں موجود معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہیں ملائیں گے مین کا معنی ہے سے کسی کام کے شروع کرنے کے لیے آتا ہے تو ابتدا کے لیے یہ آتا ہے اس کا معنی ہے ابتدا لیکن یہ ابتدا پر دلالت نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے آپ کہیں گے صاحب تو المسجد مسجد نلل بھائی اس نے مسجد سے کدھر گیا گھر کی طرف تو دیکھو جب تک زہاب تو اور مسجد ساتھ نہیں ملے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اس مین کا کیا مانا ہے سمجھ میں آیا سارا دن آپ مین مین کرتے رہے کوئی پتہ نہیں چلے گا کیا مین بھائی کیا مین کچھ پتہ ہی نہیں لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں ابتداء ہو رہی ہے بھئی کس کی ابتداء ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے وہ دو چیزیں ہمیں چاہیے تو ابتداء کس کی ہو رہی ہے چلنے کی اور کہاں سے ہو رہی ہے تو یہ دو سر سات کو اور مسجد ملانا پڑے وہ ہر فون تو لیا امام اما, امّا اللہ تدال مانن فی نفسی ہا اس لیے کہ وہ جو ہے وہ یا تو دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر پی نفسی جو اس کی ذات ہی میں ہو یعنی اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت نہیں کرے گا وہ اور وہ کیا ہے حرف ہے سمجھ میں آیا تو یہ بات علماء تو کہتے ہیں حرف کو کوئی معنی ہی نہیں ہے اکیلا سمجھ میں آیا ہاں جب یہ دغیر کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر ایک معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن خود کی نفساتی ہا, ہا اس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں وہ اوت اللہ علا مانا سیاحا یا دلالت کرے گا وہ کلمہ ایسے معنی پر جو اس کے ذات میں ہوگا وہ اخترانا بھی اور ملا ہوا ہوگا وہ معنی کس کے ساتھ زمان تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے وہ زمانہ الگ ہوگا زمانہ الگ ساتھ ملا ہوگا تو وہ معنی ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ وہ الفی ہے؟ ہے اللہ یا دلالت مل کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا یقرین مانا ہے اور اس کا معنی بھی ہاضم راجے ہے مولانا بیہی کے اندر جو ہی ہے یہ راجے ہے تین آزمینہ کو کس کو ہاں اور ہاں ضمیر کس کو سلیمہ کو راجی کس کو کلیمہ نہیں ملا ہوگا اس کلیمے کے معنی معنی کس کے ساتھ نہیں ملا ہوگا ای بی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ وہ ہوا لو اور وہ کیا ہے اسم ہے یہ تو وجہ حسر بیان کی سمجھ میں آیا بھائی وجہ حسر انہوں نے کیسے ذکر کی تین میں بند ہے بھائی عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں یا تو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے گا یا دلالت, دلالت اگر نہیں کرتا تو اگر, کرتا تو حر اگر دلالت کرتا ہے پھر خالی نہیں اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوگا یہ زمانہ اگر ملا ہوا ہے نہیں ملا ہوا تو یہ یہ تو وجہ دیکھا تین میں کسیوں میں بند کر دیا اور آگے اس کو وجہ حسر کہتے ہیں دیکھا آپ کی عقل نے بھی تسلیم کیا یا نہیں کیا بھئی دو قسم پر ہے کلمہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا یا خود دلالت نہیں کرے گا دو صورتیں بن سکتی ہیں اچھا اگر نہیں کرتا تو وہ ہر اگر کرتا ہے پھر دیکھیں گے دو صورتوں صورتوں سے خالی نہیں یا اس کے زمانہ ملا ہوگا یا زمانہ ملا, ہوگا. ملا ہوا ہے تو پھر نہیں ملا ہوا تو اس شام کوئی اور صورت رہ گئی नहीं. بند کر دیا اس کو حسر کہتے ہیں وجہ ہستر بند کر नहीं. اچھا اب تعریف باقاعدہ کریں گے فحد اسم کی تعریف جو ہے حد تعریف کہتے ہیں جامع مان تعریف فی وہ ایسا اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی صحا جو اس کی ذات میں ہوتا ہے غیر مقترین بھی احد العزمین تھا اور معنی ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ تین زمانے کون سے؟ آنی والحال والاستقبال، یعنی کہ ماضی حال اور استقبال زمان میں آیا؟ آنی متقلم کا سیکھا ہے میری مراد میری مراد ہے ماضی حال اور استقبال کا رجول ان دیکھو رجل دیکھو یہ معنی پر خود دلالت کر رہے ہیں اور زمانہ ساتھ ہے علم بھی ایک مانا پر تلاج کرنا ہے نہیں تو دو مثالیں ذکر کی ایک ایسی ذات ہے جس کا وجود ہے ایک ایسی ذات ہے جس کا الگ کوئی وجود نہیں علم کا الگ کوئی وجود ہے آپ نے کوئی دیکھا کبھی علم کو نہیں یہ تو ایک وصف ہے جو انسان کے ساتھ قائم ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی جیسے بہادری ہے بہادری کو کس نے الگ دیکھا ہے نہیں ہاں یہ انسان کے ساتھ قائم ہونے والا ایک وصف ہے سمجھ میں آیا جیسے سفیدی مولانا یہ سفیدی مجھے آپ الگ کر کے دکھا دیں سفیدی کبھی الگ نہیں رہ سکتی بھی قائم ہوگی کسی چیز کے ساتھ قائم ہوگی سمجھ میں آیا ہوئے جب بھی قائم ہو ٹھیک ہے اکیلی سفیدی آپ مجھے نہیں دکھا سکتے یہ نہ کریں باسٹھ فٹ ڈبا رنگ والا خرید کے لے آئے یہ سفیدی ہے بھائی یہ بھی پانی اور کیمیکل کے ساتھ نہیں ملی ہوئی اس سے ذرا الگ کرو سفیدی کو الگ کرو کیمیکل ہٹاؤ اس میں سے نکالو ذرا پانی کو نکالو اس میں سے ہو سکتی ہے سفیدی سمجھ میں آیا نہیں بھائی سفیدی کا آپ کہیں گے وہ پوڈر بنا کر میں لے آتا ہوں لو جی یہ سفیدی ہے نہ کچھ سفیدی ہے صرف بھائی یہ سفیدی نہیں ہے یہ ایک ایک ذرے کے ساتھ سفیدی ہے مولانا سفیدی نہیں ہے یہ سمجھ میں آیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ سفیدی اس ذرے پر لگی ہوئی ہے اس سے مجھے الگ کر کے دکھاؤ بالکل الگ والا جیسے چھوڑو یہ چلو سفیدی والی بہادری مجھے الگ کر کے دکھاؤ ممکن ہے چلو بہادری تو سفیدی بھی اسی طرح الگ کا بھی قائم نہیں رہ سکتی تو یہ ایک مثال ہے ایک ہے کس کی ایک ہے ذات کی مثال اور ایک ہے وصف کی مثال ذات جو خود بخود قائم ہو وہ سب جو غیر کے ساتھ قائم ہو خود قائم نہیں رہ سکتا الگ وہ علامت اخبار عن اچھا تعریف کر دی یا نہیں کر دی مولانا یاد رکھو تعریف سے ذہن میں ایک چیز ممتاز ہوتی ہے فیل کی جب میں نے تعریف اسم کی تعریف پڑھ لی وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے اور یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا اب مولانا مجھے اسم ذہن میں فرق آ گیا کھیل سے بھی جدا ہوا اور حرف سے بھی کیا ہوا جدا, جدا ہوا تو دیکھو تاریخ سے ایک چیز ذہن کے اندر ممتاز ہو جاتی آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے لیکن اب خارج میں بھی تو اس کو پہچاننا ہے یعنی نہیں پہچاننا والانا کہ کون سا اسم ہے کون سا فیس تو اس کے لیے پھر علامت چاہیے ہوتی ہے تو تعریف سے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے اور علامت سے چیز خارج میں ممتاز ہوتی ہے اب اس سے علامتیں بتانے لگے کہ ذہن میں تو آپ کی ممتاز ہو گیا ہوگا اور خارج اس کو ممتاز کرتے وہ علامت ہو اس سے ہو اور علامت اس کی کیا ہے اس صحیح ہو اس سے خبر دینا اخبار آنہ کا کیا معنی اس سے خبر دینا صحیح ہو سمجھ میں آیا یعنی اس کا مسند علیہ واقع ہونا صحیح ہو کلام کے دو جز ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو ایک مسند ہوتا ہے ایک مسند علیہ مسند علیہ صرف اسم واقع ہو سکتا ہے دیکھو تین چیزیں ہمارے پاس اسم فیل خر. اور کلام کے کتنے اجزا ہیں تو ایک مست ایک مست مستلے صرف اسم بنتا ہے سمجھ نہیں آیا نہ حق بنے گا, گا. مسند جو ہے نا مست یہ اسم بھی بن سکتا ہے اور فیل بھی بن سکتا ہے اور حق نہ مستد بن سکتا ہے اور نہ مسند دلے بن سکتا ہے تو ایسا مست بھی بن سکتا ہے مست بھی فیل صرف مستد بن سکتا ہے اور حق نہ مستند بن سکتا ہے اور نہ مسند بن سکتا ہے تو اخبار عنہو کا یہ معنی کہ وہ کلام میں واقع ہو سکے میں کہتا ہوں دیکھو یہ میں نے قیام کس کے لیے ثابت کیا زید کے لیے ثابت تو زید کے لیے خبر آئی تو زید ہے مفت اور یہ مبتدا اسم, اسم ہے یا فیل ہے سمجھ میں زید زارابا تو دیکھو زید مسند علیہ اور زارابا زارابا فیل اس کے اندر ہوا ضمیر فائل تو زارابا مسند ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر وہ کیا ہے مسند علیہ اور ضمیر بھی کیا ہوتی ہے اسم ہوتی ہے یا فیل ہوتی ہے, اسم ہوتی ہے, اسم ہوتی ہے یا زارابا زیدن دیکھو زارابا فیل زیدن الفائل تو زارابا مستند اور زید فائل کیا ہے مستند یہ زرد کس کے ساتھ قائم ہے زید زید ہے تو زارابا ہے زید نہیں تو زارابا بھی نہیں زید القائم زید ہے تو قیام ہے زید نہیں تو قیام بھی نہیں, نہیں تو اس سے کا یہ مانا کہ وہ مست ہو سکے نہو زیدا مثاج کرگی دوسری علامت کیا ہے اضافت ہے مذاف ہونا مولانا مضاف ہونا کس کا خاصہ ہے اسم کا جیسے مولانا غلام و زید کا غلام تو یہ غلام جو ہے یہ مضاف ہے یہ اسم ہوگا ہمیشہ تعریف لام تعریف کا داخل ہونا کر رجولی جیسے ار رجل ہے, الرجول ہے ار رجول ایک ہے مولانا رجول و ہے ایک ہے ار رجل الف لام داخل کیا یہ لام تعریف کہلاتا ہے یہ کس پر داخل ہوتا ہے ارسلام اسلام, اسلام فیل پر نہیں داخل والجر جا جیسے مولانا جر کا داخل ہونا بھائی جر جو آتا ہے حرف جر کی وجہ سے آتا ہے اور حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے تو جر بھی ہمیشہ کس پہ آئے گا اسم پر, اسم, پر اسم پر ہی آئے گا وہ تنوین کا آنا والا یہ بھی اسم میں آئے گا فیل میں نہ وہ بے جیسے بے دیکھا یہ مثال ہے جر کی بھی اور تنوین کی بھی جر بھی آ رہا ہے زیر پر اور تنوین بھی, بھی, بھی, بھی ہے تسنیا تو تسنیا آنا والا نا یہ بھی کس کی علامت ہے مالانا کا امون کا ایمان کا امون یہ کیا ہے مولانا مالانا اسم ہے تسنیا اور جمایا سمجھ میں آیا بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی یہ تسمیاں آنا یاد رکھے مالانا یہ کس کا خاصہ ہے آپ کہیں گے بھی زارابا زارابا یزریبو یزری بانی بھائی یہ فیل کبھی نہیں تستا یاد رکھو یہ فیل کے ساتھ فائل کی ضمیر ہے فائل تسمیاں ہو رہا ہے زارابا اس کے اندر کیا ہے ہوا زمیر زارابا زارا وہی اکیلا ہے یہ علیفا یا یہ فائل ہے مولانا ہے اس کے ساتھ فائل کے زمیر ہے سمجھ میں آئی بات بھائی ٹھیک ہے हم. تو یہ فائل تو یہ فائل اس کے تسمیا ہو گیا فیل وہی ہے زارا بو بھائی زارا وہی اکیلا ہے صرف فائل یہ وہ آ گیا جمع بن گیا تو فیل ہمیشہ مفرد رہتا ہے اس کا فائل مفرد تسمیا جمع بدلا کرتا ہے تسمیا اور جمع ہونا کس کا خاصہ ہے اسم کا تو کھیل ہمیشہ مفراد صرف ضمیر بدل رہی ہے اور اسم کے اندر ہی تسمیاں جمع جاری ہوتا ہے دعوی کی ہو گئی والجمع اور جمع ہونا یہ بھی علامت ہے اسم کی ون ناٹ نات کا معنی صفت مولانا موسو مولانا ناج سے کیا مراد ہے موصف بننا موصوف بننا کس کا خاصہ ہے اسم کا خاصہ اسم موسو بنا کرتا ہے فیل کبھی موسوف نہیں بنتا ہاں فیل صفت بنتا ہے جیسے ابھی آیا تھا مولانا سمجھ میں آیا لفظ وضیا وزیا کیا بن رہا تھا صفت بن رہا تھا یا نہیں تو بننا خاصہ ہے اسم کا صغیر بعض کو کہتے ہیں صفت بننا بھی اسم ہی کا خاصہ ہے چلیے وہ آگے بحثیں آپ پڑھتے رہیں گے وہ تصغیر تصغیر کیا کہتے ہیں مولانا مسغر لے کر آنا رج لون آدمی روجے آدمی چھوٹا سا آدمی اور مولانا اسی طرح تو یہ تصغیر ہے مولانا یہ بھی کس کا خاصہ ہے اسم اسم کی تصغیر آیا کرتی ہے فیل کی کبھی تصغیر نہیں آتی ندا ندا والا نا یہ بھی کس کا خاصہ ہے اسم کو ندا دی جائے گی فیل کو ندا نہیں, یعنی منادا مراد ہے منارم بنے گا بل نہیں یا یاد آر پا کوئی کہتا ہے فی الخلہ خواص کو لسمی اس لیے کہ یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں وہ مانل اخبار آنہ اوپر آیا تھا اخبار آنہ کا لفظ اس کا بتلا رہے ہیں صاحب ہدایت اخبار کا معنی یہ ہے محکومن علیہ وہ محکوم عالیہ ہو کیا ہو <سؤال> یعنی اس پر حکم لگایا جائے زیدن قائم کا قیام کا حکم کس پر لگایا زید پر زارابا زید کس پر قیام کا حکم زر کا آ... زاربیت کا حکم کس پر لگایا تو اخبار انہوں کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو یعنی مسند علیہ ہو لکھاؤ نہیں فائل او اور مفول ان یہ محکوم علیہ ہوتا ہے بوجھ فائل ہونے, ہونے کے یا مقول ہونے کے یا مبتدا ہونے کے فائل ہوگا مقفول سے مراد مولانا مقول معلن یوسم فائل ہے یعنی نائی فائل مراد ہے کیا مراد ہے نائب بھائی زارابا زید کیا مانا زارابا زید المران زید نے عمر کی پٹائی کی پیلے معروف کا اسناد فائل کی طرف ہوتا ہے اور ایک ہے ظوریبہ امرون ضوریبہ عمرون عمر کی پٹائی کی گئی تو یہ امرون کیا ہے مقول مالن یوسمہ ما فائل وہ نائب نائفائل ہے کیا ہے نائب فائل نہیں ہے ظوریبا زید ان सूरी बा अमरुण अमर पिटाई करने वाला है या उसकी पिटाई की गई है पिटाई की गई है तो मालूम वो फाइल नहीं तो फिर क्या है نائب الفائل ہے کیا ہے ممتنی. اور دوسرا نام اس کا کیا ہے مقول مالم یوسما ہاں تو یہ مقول سے یہ مراد ہے نیچے لکھا بھی ہوا ہے فائل. او یہ تین مسند ہیں مولانا سمجھ میں آیا ان تین کے علاوہ اور کوئی مسند الیہ نہیں بھائی فائل یا نائب الفائل یا مفتا یوسمس من به علا فتی آگے چلے یا بس کر مرضی بتاؤ اپنی مرضی جلدی کرو اچھا جی وہ لال کونی ہی مانا بھائی کو اسم کیوں کہتے ہیں دو اقوال ہیں ایک فال ہے علماء بسرا کا بھئی یہ دو پارٹیاں تھیں نخمیوں کی ایک بسرا میں رہتی تھی ایک کوفہ میں جن کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے بعض مسائل کے اندر دونوں طرف بڑے بڑے علماء تھے مولانا بڑے بڑے ائی ما تھے جیوال تھے بھائی تو کہتے ہیں مس من لسمو ہی اعلیٰ میں اسم کو تو, تو کوفہ والے کہتے ہیں اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے ویس مون سے اصل میں کیا تھا ویس مون. اور ویس مون کہتے ہیں علامت کو اور جیسے عیسم مسما پر علامت ہوتا ہے میں نے کہا زید آپ کون سمجھے ذات زید سمجھ میں آئی یا نہیں آئی یا آپ کو امر سمجھ میں آیا آپ کے ذہن میں فوراً کون آیا زید تو دیکھو عیسم جو تھا ذات پر کیا کر رہا تھا علامت ہے اس پر دلالت کر رہا ہے سمجھ میں آیا میں کہتا ہوں بھئی کیا نام ہے آپ کا اسامہ میں نے کہا اسامہ آپ کے ذہن میں فوراً کون آیا یہ آیا. یہ کیوں نہیں آیا بھائی اس لیے کہ یہ نام اس ذات پر علامت ہے اس پر کیا کر رہا ہے دلالت تو وہ کہتے ہیں ایسمن اصل میں ہے ویس من سے اور ویس من کہتے ہیں کس کو علامت کو تو چونکہ اسم بھی اپنے مسما پر دلالت کرتا میں نے کہا رجل آپ کے ذہن میں کون آیا رجل آیا یا امرا آئی بھائی رجل آیا تو اسم جیسے ایسم چونکہ اپنے مسما پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اسمون تو اصل میں تھا وسمن پھر وہ کو کس سے بدل دیا حام سے بدل دیا اسمن ہوا تو یہ کس کا قول ہے کوفہ والے نحوی کہتے ہیں بسرا والے نحوی کہتے ہیں اسم یہ اصل میں سمون سے بنا ہے سمون کا معنی ہے بلند ہونا چونکہ اسم بھی فیل اور حرف پر بلند ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اسمون سمجھ میں آیا بھائی کلام کے دو اجزاء ہیں ایک کیا مجھنے دلے ہونا ایک کیا مسند ہونا اسم مسند لے بھی بن سکتا ہے مسند بھی بن سکتا ہے جبکہ پیر صرف مسند بنتا ہے اور حرف تو کچھ بھی نہیں بنتا تو سب سے آلہ کون ہوا اسم ہوا تو چونکہ یہ پیڑ اور حرف دونوں سے اعلیٰ ہے یعنی صرف دو اسم مل جائیں تو کلام پورا ہو جاتا ہے لیکن اکیلا دو پیڑ مل جائے تو کلام پورا نہیں ہوتا تو پیڑ سے اکیلے سے کلام پورا نہیں ہوتا اسم سے کلام پورا ہو جاتا ہے ہر سے بھی کلام اکیلے سے پورا نہیں ہوتا تو یہ دونوں سے آلہ ہوا اور اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں اسمون کہتے ہیں تو یہ کس سے ہے بنا ہے سمون سے اور سمون کا کیا مانا بلند ہونا تو یہ بھی اپنی دونوں قسم مقابلین پر کیا ہے بلند ہے اعلی ہے ان سے تو اس دے کا نام اسم رکھا تو یہ اصل میں کیا تھا سمون پھر کیا, کیا؟ آخر سے واؤ کو حزف کر دیا اور اس کے اہب شروع میں کیا لے آئے ہم گئے مقصور لے آئے تو کیا بنا ایسمون بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک ہوتی ہے قسط ایک ہوتی ہے قسم قسم وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کے سخت واقع ہو بھائی کلمے کے تین اقسام ہیں عیسام فیل اور حرف تو کلمے سے نیچے تقسیم ہو رہی ہے تو ایسم بھی ایک قسم فیل بھی ایک قسم ہرف بھی ایک تو یہ کلمے کے سخت واقع ہوں گے. کیا واقع ہوں گے تخت میں اور ایک ہوتی ہے قسیم جو برابر میں ہوتی ہے تو یہ دونوں تینوں آپس میں قسیمین ہیں کیونکہ یہ کس کے تحت آ رہی ہیں سلیمے کے تو یہ اس کے قسمیں ہوئی اور قسمیں آپس میں کیا ہوتی ہیں قسیم. قسیمین ہوتی ہیں یعنی دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں آمد. مقابل ہوتی ہیں تو فیل قسیم ہے اسم کی بھی اور حرف کی بھی حرف قسیم ہے اسم کی بھی اور فیل کی بھی اور فیل قصیم ہے اسم کی بھی اور تو یہ آپس میں کیا کہلاتے ہیں قصیم تو کلمے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کہیں گے قسمیں اور ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہیں گے قصیمین تو اسم بلند ہے کس پر اپنی قسموں پر یا اپنی قصیمین پر, پر بلند ہے اسی لیے کہا وہ سم مس اور اس کو اسم کہتے ہیں لسو مف بھی آلہ فسیمے ہی بوجہ اس کے بلند ہونے کے اپنے قسیمین پر اصل میں تھا قسیم نہیں کسمیا ہے مولانا دو تو قسیم ہے نا اسم کی تو اصل میں اور تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت نصبی میں رفی میں الف کے ساتھ نسبی جری میں یا تو یہ بھی اسی طرح حالت نسبی جری میں ہے نا اللہ داخل ہوا تو کسی میں نہیں کسی تو نون گر گیا کیا بن گیا بلند ہونے اپنی دونوں پسی مین پر لالیس علی المانہ نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ علامت ہے مانا پر سمجھ میں آیا گوفا والے کیا کہتے ہیں اس کو اسم کیوں کہتے ہیں کیونکہ اپنے مانا پر دلالت کرتا ہے بسرا والے کیا کہتے ہیں کہ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی قصیمین پر بلند ہے تو ایک کو ایک کی تائید کر رہے ہیں مصنف ایک کو رد کر رہے ہیں کہتے ہیں اس کو اسم اسم اسم کہتے ہیں کہ یہ اپنی قصیمین پر بلند ہے یعنی بسرا والوں کا کال ٹھیک ہے اس لیے اس کو اسم نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اس وجہ سے اس کو اسم نہیں کہتے تو اس کو بسرا والے کے کال کو لے لیا اور کوفا والوں کے کال کو کیا کر دیا چھوڑ دیا مشکل تو نہیں ہے بات وحدہ اور فیل کی تعریف اب اسم کی بات ختم ہوئی دیکھو اسم کی تاریخ بھی ذکر کی اسم کی علامات بھی ذکر کی اور اس کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کی کہ اس کو اسم کہتے کیوں ہیں اب فیل کی بات کریں گے اس کی تعریف کریں گے اس کی علامات بتلائیں گے اور اس کی وجہ تسمیہ بتلائیں گے کہ فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں مخترین ایسا ہے دیکھو کلمہ کے با... کیا ہے نکیرا نکیرا کے بعد کیا آ رہا ہے فعل. بطل بطل ترجمہ کیسے کریں گے ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اعلی مانن ایسے معنی پر پین افسہ جو اس کی سات میں ہوتا ہے کلی میں جو میں ہوتا ہے اور ایسی دلالت کرتا ہے جو ملی ہوئی ہوتی ہے زارا کے کے با کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے پٹائی کرنے پر کس پر کر رہا ہے؟ اور ایسی دلالت کر رہا ہے پٹائی کرنے پر کہ اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہے کیا زمانہ اس کا یا وہ کس پہ کس دلالت کر رہا ہے پٹائی کرنے پر لیکن اس مانا جو ہے یہ جو پٹائی کرنا ہے اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہے اور وہ کیا یہی بات کر رہا ہے ایسی دلالت کی ملی ہوئی ہو اس مانا کے زمانے کے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی مختر نتن بزمان ضالکلم ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو اس مانا کے زمانے کے ساتھ اظہب اظرب ماضی مزار اور امر تینوں کی ایک ایک مثال ذکر کر دی وہ علامت ہو اب علامتیں ذکر کریں گے کیونکہ تعریف سے چیز ذہن میں مز ہوئی علامتوں سے خارج میں ممتاز ہوگی علامت ہو اینت حل اخبار بھی لا ان ہو اخبار بھی تو صحیح ہو اس سے اخبار ان صحیح نہ ہو سمجھ میں آیا بھائی کیوں اخبار بھی ہی کا معنی ہے اس کے ذریعے خبر دی جا سکے یعنی یہ مسند بن سکتا ہے یعنی یہ محکوم بھی ہی بن سکتا ہے اخبار مسند اور محکوم بھی ہی. تینوں کا ایک معنی ہے کون کون سے لفظ محکوم بہی اخبار بھی ہی. اور مسند تینوں کا دوسری طرف کیا تھا مسند علئے اخبار انہوں محکوم علی ان تینوں کا ایک معنی ہے کہ تو فیل سے اخبار بھی ہی تو ہو سکتا ہے اخبار انہوں نہیں یعنی یہ مسند تو بن سکتا ہے مسند لے تو اخبار انہوں نہیں ہو سکتا اخبار بھی ہی ہو سکتا ہے ودخول قد و تین اور اس کی علامت ایک تو یہ علامت تھی دوسری علامت کیا ہے دو قد قد کا داخل ہونا قد کس پر داخل ہوتا ہے فعل داخل ہونا سربو اور داخل ہونا سا ذریب اور کس کا داخل ہونا, اور داخل ہونا جزم کا داخل ہونا جیسے لم یا ضرب یہ جزم صرف پیل پر آیا کرتا ہے اسم پر نہیں اسم میں جر تھا تو یہاں پر جزم ہے بہت تشریفی والے اور اس کی گردان ہوتی ہے مولانا کس کی طرف ماضی اور مزارے کی طرف وہ کون ہو امر او اور اس کا امر یا نہیں ہونا امر ہوگا یا نہیں, نہیں ہوگا. تو ماضی اور مزارے کی طرف گردان اور اس کا امر یا نہیں ہونا یہ سفیل کے اندر ہوگا مولانا اسم کے اندر نہیں نہیں, نہیں ہوگا بتال مرفوہ تھی اور ملنا ساتھ بارزا مرخوہ کا یہ بھی فیل کی علامت ہے یاد رکھو ضمیر جو ہوتی ہے اسم کے ساتھ بھی ملتی ہے فیل کے ساتھ بھی ملتی ہے سمجھ میں آیا اسم کے ساتھ لیکن یہ یہ ضمیر مجرور ہے کیونکہ غلام مضاف ہے اور ہاں زمیر مضاف اللہ اور مضاف نیلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو کہہ رہے ہیں اور یہ بارش بھی ہے نظر بھی آ رہی ہے آنکھوں سے سمجھ میں آیا بھائی تو ضمیر بارش تو ہے لیکن مرف نہیں اچھا دوسری انا دیکھو انا کے ساتھ بھی زمین ملی انا حروف مشبہ بالفیل فیل ضمیر منصوب ہے کیونکہ انا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے سب یہ ضمیر منصوب ہے اور بارد ہے بارش نظر آ رہی ہے تو ضمیر زمیر منسوب بارش کے ساتھ ہی مل گئی لیکن یاد رکھو جو ضمیر بارش مرکوب ہوتی ہے نا متصل وہ صرف تیل کے ساتھ ملتی ہے اور کسی کے ساتھ محب نہیں محب ملتی زارابا اس کے اندر کون سی زمین ہے محب لیکن محب محب محب یہ مستثر ہے اچھا دوسری زارا بٹو دیکھا سارا بت یہ کون سی زمین ہے اس کے ساتھ کیا مانا ہے ذرا کا میں نے پٹائی کی یعنی میں ہوں پٹائی کرنے والا تو یہ تو کس پہ دلالت کر رہا ہے متقلم پہ اور متقلم کون ہے پائل اور پائل کیا ہوتا ہے مرپو ہوتا ہے تو یہ ضمیر بھی کیا ہے مرپو اور بارش ہے آنکھوں سے بھی دکھائی دے رہی ہے تو ضمیر بارش مرکو ہمیشہ کس سے ملتی ہے پیل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ نہیں ملتی یا میں کہتا ہوں زاراوتی یہ کون سی زمیر ہے بارش ہے متصل ہے تو کیا ہے ہمارا نام مجرور ہے مرکو ہے یا منصوب ہے کیا مانا زاراوتی تو ایک عورت نے پٹائی کی تو پٹائی کرنے والی کون معلوم فائل ہے یا وہ فائل ہے تو فائل مرفو ہوتا ہے مجدور ہوتا ہے منسوخ ہوتا, ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے معلوم ہو یہ ضمیر مرفو ہے یہ حرکت کو نہ دیکھو اس پہ کثرہ آ رہی ہے تو کیا ہے مبنی ہے کوئی اعراب والا کثرا ہے سمجھ میں آئے زمائر کیا ہے مبنی تو یہ ہے محلن مرفو ہے تو ذرب تھی ذرب تھا ذرب تو ضرب تما ذرب ذرا یہ سارے مرفو ضمیرے ہیں اور یہ صرف ملا کرتی ہیں اور ملنا والا نہ بارز مرفوحا کا یہ علامت ہے فیل کی نہ جیسے کہانی اور تائ تانی تانیینہ کا ملنا ایسی تا جو کیا ہو ساکین بھائی دیکھو خا اسم ہے خا اس کے ساتھ کیا ملا گئی تعتانیس لیکن یہ تیتانیس ساکن ہے یا متحرک ہے متحرک ہے تو متحرک تیتانیس اسم کے ساتھ ہی مل جاتی ہے البتہ جو ساکن ہے وہ صرف کس کے ساتھ ملتی ہے پھر زارا یہ چوتھا چیزیں میں مل رہی ہے بت ہونا زارا بت یہ والی مراد ہے اور یہ کیا ہے ساکن ہے یہ فائل نہیں ہے یہ صرف کیا ہے فلامت تسمیا ہے کیا ہے تسنیا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ صرف سیل کے ساتھ ملتی ہے اسم کے ساتھ نہیں نہ ہو زار و نو نئی تاکیدی یہ اصل میں تھا نو نئی نی تاکید تسنیا ہے مولانا نون اضافت سے گر گیا تاک کے دو نون بھائی ایک نو خفیفہ ہے اور دوسرا نون تقیلا یہ دو نون بھی فیل کے خاصے ہیں فیل میں آئیں گے اسم میں نہیں آتے کوئی نق اس کے سارے کے سارے کیا ہیں فیل کے خاصے ہیں تو فیل ہی میں آئیں گے تو فیل ہی کی علامت ہیں وہ مانل اخباری بھی اخبار بھی کا معنی یہ ہے کون محکوم ہو سکے محکوم بھی واقع ہو سکے یعنی مسند بھی واقع ہو سکتا ہے مسند واقع نہیں اخبار بھی کا معنی یہ کہ وہ محکوم بھی ہی ہوئی مسکر فیل کو فیل اس کے سے کہتے ہیں بھئی اس کی اصل کیا ہے کہتے ہیں وہ, وہ کیا ہے مستر, مستر, مستر ہے کیوں لأن هو فعل حقیقتا اس لیے کہ مستر ہی تو فائل کا فیل ہے در حقیقت فائل کا فیل در حقیقت کیا ہے مستر, مستر, مستر ہی تو ہے ہاں یہ مشکل جگہ ہے یہ بات یاد رکھنا یہ میری تقریر یاد رکھنا آپ کو یہ بات انشاءاللہ کبھی آئندہ اس میں مشکل درپیش نہیں آئے یاد رکھو لغت کے اندر بھائی فیل کو اردو میں کہتے ہیں کام میں نے یہ فیل کیا یہ کام کیا تو فیل کیا ہے کام تو فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں سب سے پہلے یاد رکھو ایک فیل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ایک اس کے اندر مسکر ہوتا ہے فیل کا مفہوم تین چیزیں ہیں مستر ہوتا ہے زمانہ ہوتا ہے اور نسبت ہوتی ہے سیل کا مفہوم کتنی چیزوں سے مرکب ہے مولانا کتنی چیزوں سے اول مزدر مان مزدری اس میں ہے دوسرا زمانہ زاراپا زارا پا نے کس چیز پہ دلالت کی زر بن پہ بھی دلالت کی اور زمانہ ماضی پر بھی دلالت کی اور تیسری چیز ہے نسبت فائل. فائل کی طرح نسبت بھی اس میں ہوتی ہے یہ فائل کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا فائل کو بھی چاہتا ہے تو بات سمجھ میں آئی بھائی تو فیل جو ہے اس کا مفہوم و مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے ایک مصدر سے ایک زمانہ اور نسبت تو فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہیں اس لیے کہ اس کے اندر مصدر پایا جا رہا ہے پایا جا رہا ہے یعنی مصدر کہ وہ تین جز ہیں اس کے اور ان میں سے ایک مصدر ہے تو اس کا ایک جز مصدر ہے تو اس مصدر کی وجہ سے ہم نے اس پورے کو انعام کیا رکھ دی اور اس مصدر کو لغت میں فیل کہتے ہیں اس مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں تو ہم نے اس پورے مجموعے کا نام ہی کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا <سلام> سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کتنی چیزوں سے مرکب فیل थी थी थी اول ثانی سانی اچھا تو ایک اس کا کیا ہوا مصدر اور مستر کو لغت میں کیا کہتے ہیں فیل تو پورے ہی پورے کا نام کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا یہ بات سمجھ میں آ گئی اب بات یہ ہے کہ مستر کو لغت میں فیل کیسے کہتے ہیں میں نے کیا کہا مستر کو لغت میں کیا کہتے ہیں مستر کو لغت میں فیل کیسے مثلا لغت میں دیکھنا آپ میں نے آپ سے کہا بھائی آپ کیا کرتے رہتے ہیں نظر نہیں آتے بھائی آپ نے کہا آج کل مجھے بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں یہ کہ آج کل مجھے بہت سے افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے میں نظر نہیں آتا سمجھ میں آیا اس وجہ سے میں آپ کو سبق میں کم دکھائی دیتا ہوں کہ مجھے بہت سے کام کرنا بہت سے افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں میں نے کہا ماں کیا افال آپ کو سر انجام دینا پڑتے ہیں آپ نے کیا کہا افعال مجھے کنوار ہیں سونا کھانا پینا گھومنا کھیلنا سمجھ میں آیا اور سیر کرنا اور اخبار پڑھنا رسالہ پڑھنا دیکھا آپ نے آٹھ دس کا مجھے گنوا دیے گنوایا نہیں گنوایا <تصفح> بھائی آپ کو میں نے کہا تھا کیا نظر نہیں آتے کیوں آپ نے کہا میں کئی افعال سر انجام دیتا ہوں میں نے پوچھے آپ سے آپ مجھے گنوا مستر رہے میں نے آپ سے کیا پوچھے آپ گنوا کیا رہے ہیں کھانا مستر ہے یا نہیں اردو میں مستر جانتے ہو نا اس کے آثر میں کیا آتا ہے نہ آتا ہے کھانا پینا بھی مستر ہے سونا جاگنا کھیلنا کودنا پڑھنا مساجر آئے یا نہیں آئے معلوم ہوا کہ لغت میں مصدر کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جبھی تو آپ افعال کے اندر مساجر گنوا رہے تھے بات سمجھ میں آ گئے سب کو یہ مثال یاد رکھنا یہ بڑے مشکل بات ہے ذہن میں سمجھ نہیں آتی کہ مصدر کو کھیل کیسے کہتے ہیں لوگ کے اندر اللہ تو کہتے ہیں کیوں فی الن اس کے اصل کیا ہے وہ کیا ہے مستر ہے یعنی اصل یوں ہے کہ فیل اس سے بنا ہے مولانا فیل اس سے ہاں یوں کو انہوں نے اور بنایا فیل سے فیل بنا کس سے مستر سے تو وہ اس کی مصدر اس کی اصل ہے تو جس سے بنا ہے وہ مصدر ہے اور مصدر کو لغت میں فیل کہتے ہیں تو مشتق ہوا اس کو بھی ہم نے کیا نام رکھ دیا کہ مصدر وہی فائل کا فیل ہوتا ہے در حقیقت فائل کا فیل در حقیقت کیا ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے بھئی میں نے کہا ہزارا برس ہے نے کیا کی پٹائی کی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں زیر نے کیا سر فیل سر انجام دیا آپ نے کہا زرد تو فائل کا فیل در حقیقت کیا ہے کالا آپ نے کھانا کھایا اکل تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا فیل کیا ہے آپ نے کیا فیل سر انجام دیا آپ نے کہا اکل سمجھ میں آیا آپ نے کتاب پڑھی تو میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیا فیل سر انجام دیا آپ کیا کہتے ہیں خیرا تو دیکھو فائل کا فیل ہے آپ مزدور بتا رہے ہیں بھائی تو فائل کا فیل در حقیقت کیا ہوتا ہے مزدور ہی ہوتا ہے وہ اس کا فیل ہوتا ہے لئن اس کہ مزدور وہی فائل کا فیل ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے سمجھ میں آیا بھائی فیل کی تعریف بھی ہوئی فیل کی علامات بھی گزری اور فیل کی وجہ تسمیہ بھی آ گئی اب رہ گیا حرف کہتے ہیں واحد دل حرفی حرف کی تعریف یہ ہے کلیما تن ایسا کلمہ ہے لا تد اللہ مانن جو دلالت نہیں کرتا ایسے معنی پر فی نفسا فی بانے با کے ہے معنی پر بھی نفسیحا خود دلالت نہیں کرتا معنی پر بل تد اللہ مانن بلکہ دلالت کرتا ہے معنی پر فی غیرا ارف بے غیر ریحا یہ فی بی کس کے معنی میں ہے باقی ہاں غیر کے ساتھ ملے گا تو یہ اس معنی پر دلالت کرے گا ورنہ یہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتا نہ وہ مین جیسے مین ہے مانا حل ابتدا اس, اس کا معنی کیا ہے ابتداء ہے وہی اللہ تعدیہ لیکن یہ اس پر دلالت نہیں کرتا اللہ باد ذکر ماں مین ہل مگر بات اس کے بعد ذکر کرنے ماں اس چیز کے مین ہل جس سے کیا ہو رہی ہے بات ذکر کرنے اس چیز کے جس سے ابتدا ہو رہی ہے جیسے بسرا اور مثلاً, مثلا مثال کے طور پر کہاں کس طرف کو کوفہ کی طرف یہ تو کھیل کی تعریف تھی مثال بھی آ گئے وہ علامت اب علامت بتلارے اللہ یا اخبار اس نہ تو اس سے اخبار صحیح ہو نہ اخبار بھی صحیح ہو یعنی یہ نہ مسند نہ مسند بھی بن سکتا يقبل علامات اور اسماء کی علامتیں بھی قبول نہیں کرتا بلا علامات اور افعال کی علامتیں بھی قبول نہیں کرتا سمجھ میں آیا بھائی اب ایک اشکال پیدا ہوا بھائی اپنے معنی پہ خود دلالت بھی نہیں کرتا سمجھ میں آیا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا معلوم ہو یہ بالکل بیکار چیز ہے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بیکار نہیں ہے بڑی قیمتی چیز ہے اس کی... یہ کیا کرے گا کبھی دو اسموں کو آپس میں جوڑ دے گا کبھی ایک اسم کو ایک فیل کے ساتھ جوڑ دے گا ربت دینے کا کام کرتا ہے سمجھ میں آیا یا دو فیلوں کو آپس میں جوڑے گا یا دو اسموں کو ایک اسم اور فیل اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہتے ہیں جو قسم میں میں آئیں گے ولیل حرفی کلامل عربی فوائد اور حرف کے کلام عرب کے اندر کیا ہیں فائدے ہیں کر رب السم جیسے کہ رب دینا دو اسموں کے درمیان جیسے زید اندار بھئی اب سارا دن کہتے ہیں زیدن ادارو زیدن ادارو زیدن, زیدن کسی کوئی بات سمجھ میں آئے گی جب تک فی نہیں لائیں گے زید انداری اب بات سمجھ میں آئے گی کہاں ہے میں چاہتا ہوں تو پٹائی کرتا ہے سارا دن لگے رہیں کسی کو کوئی بات نہیں پتا چلے گی یہ کیا کہنا چاہتا ہے لیکن جب آپ نے کیا کہا ان بیچ میں ارے دو ان تجربہ میں چاہتا ہوں کہ پٹائی اب بات واضح ہو گئی یا ایک اسم اور فیل کو ملائے گا زارا تو بل خاشا جیسے میں نے پٹائی کی کس سے لکڑی سے اب ذرا با کو ہٹا دو زارا بل خاصا میں نے لکڑی کی پٹائی کی ذرا تلخاشا بات کوئی بات بن رہی ہے بھائی نہیں بھائی زارا تو بل خاشہ با آئی تو پتا چلا کہ پٹائی لکڑی سے کی لکڑی کی پٹائی نہیں کی یا ربط دے گا مولانا دو جملوں کے بیچ جیسے اکرم تو ہو اگر میرے پاس آیا زید تو میں اس کا کیا کروں گا اکرام کروں گا ذرا ان کو ہٹا دو مولانا آیا میرے پاس زید اکرم تو ہو میں نے اس کا اکرام کیا میرے پاس زید آیا اور میں نے اس کا کرام کیا وہ تو کہتے ہیں میں آیا ہی نہیں تیرے پاس تھی اکرام کیا ہے تو یہاں ان لے کر آؤ اب بات بن جائے گی اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا کیا کروں گا کرام کروں گا فوائد اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں اللہ تیار قسمت ان شاء اللہ تعالی جن کو آپ جان لیں گے کس کے اندر جس میں سالس کے اندر انشا اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا وہ یوسما ہر فن لبو کوئی بے وجہ تسمیہ رہ گئے حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں وہ یوسما ہر اور حرف کو حرف کہتے ہیں لبو کو ہی پل اس لیے کہ کلام میں حرف واقع ہوتا ہے حرف ارف یعنی طرف میں واقع ہوتا ہے حرف کا کیا مانا طرف تو یہ بھی ایک طرف ایک کنارے میں واقع ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں حرف بھائی یہ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہر بیچ میں آ رہا ہے بیچ میں آپ نے تو کہا تھا ہر کنارے پہ ہوتا یہ تو بیچ میں آ رہا ہے تو یہ تو کنارے پہ ہے ہی نہیں تو وجہ تسمیہ صحیح نہ ہوئی کہتے نہیں بھائی کنارے پہ ہونے کا ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ لفظوں میں کنارے میں کنارے پہ ہوتا ہے مانا یہ کہ کلام کے دو کنارے ہیں ایک مسند ایک مسنط یہ ان دونوں کناروں سے پرے ہوتا ہے نہ مسند بنتا ہے نہ مسند علیہ بنتا, بنتا, بنتا, بنتا, بنتا یہ مانا ہے یہ مانا نہیں کہ لفظوں میں بیچ میں نہیں آ سکتا جہاں مرضی لیکن نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسنط علیہ وہی اسما ہر فِي لیب حَرْفًا ہر فن ایسار فن اور اس کو ہر واقع ہونے اس کے کلام کے اندر حرفن فن ایسار فن یعنی ایک طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے اس لیے بزاد اس لیے کہ یہ مقصود بزاد نہیں ہوتا جیسے المسن مسندی وَالْمُسْنَدِ ہی جیسے کہ مُسْنَد اور مسند علیہ ہوتے ہیں یعنی جیسے وہ مقصود ہوتے ہیں کلام کے اندر ان کے بغیر کلام پورا ہی نہیں ہوتا اس طرح حرف مقصود نہیں ہوتا تو نہ وہ مسند نہ بنتا ہے چلیے رام اللہ عالم نفی قطع